فار وسن سن وسلا تو وہ سید روس وخاتم امبیا محمد المصطفى ولا اله الا الله وعلى اله وصحبه سبحان الله وعلى اله وصحابه وللصدق والصفاق اما بعد فائل بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله آمنت بالله صدق الله مولانا العزيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين نلا على کتو سلو نل نی او اللہ دین آ منو سلو السلی موک شوقال سلاد لام کار سیار سو ل والا عالکا وا سہابیا سید دیا حبی بلام تو سلام سید دیا مکین کلو بل والا عالقابیا سیدمت معزز مسلمان ساتھیو ہو علیکم حمد و سنا درود ختم لمبے و بعد آج جانا فریاد ہے حق تالاج لشان سد کو سفادی زندگی عطا فرماوے نفس اور شیطان دے دفتنیاں تو دائمی پناہ بخش جامعہ مسجد دار الحق کے اندر پہلی مرتبہ بیان و خطاب حاضری ہوئی ہے ختم شریف دی محفل ختم قرآن حکیم ہے پرانے حکیم سید المبیا حبیب کبر یا الحت تحائت و سنادی کتاب جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالا نے انسان کامل راہ ہدایت بیان فرمایا ہے سید سلمبیا صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نے میں جناب کے سامنے مختصر اور انشاءاللہ العزیز اللہ عزیز اللہ تعالی بیان جس موضوع تہ کرا وہ ہے مقاصد نبوت مقاصد نبوت تُسا خطاب و بیان بے شہار سنے نے اللہ تبارک و تعالا نے سوا لاکھ یا تو ود کٹ جن بھی نبی پیغمبر کلے نے اُنانو اللہ تبارک و تالا نے کیوں ج مقصد کی ہے اللہ تعالی دا یہ مقاصد بیان کرنے نے اس محفل کے اندر اللہ تعالیٰ مینو شرے صدر بخش انہوں دی ارواہے تیئے بادہ صدقہ تامل تابےدار بنا ال اللہ سنا اپنے پاک پیغمبر دو جہان نے اللہ تعالی نے دو جہان پیدا فرمائے کنے؟ دو سوائے مشرقین اور دہری لوگوں دے دو جہانا نو باقی سارے تسلیم کر دیں یہودی بھی دو جہان عیسائی بھی دو جہان منگے مسلمان بھی دو جہان من ہے کہ جنہ کو آسمانی کتاب ہوے گی نا او دو جہان تان رکھنے اللہ تبارک و تعالی نے اگلا جہان سزا جزا ترکھا ہے سزا اور جزا واسطے بنایا انعام اور ازا واسطے بنایا انعام اور اچھی جزا اے مل ہے اللہ تبارک و تعالی رضا عذاب ملنا ہے وہ دی ناراضگی ایس جہان دے اندر انسان نے کی کرنا ہے جس بھی وجہ نار اللہ تبارک و تالا تے راضی ہوئے گا تے جنت فرمائے گا ناراض تے جہنم دے گا تو دوسرے جہان دیا ساریاں خبر دوسرے اگلے جہان دا عذاب اور انعام دی سزا جزا اے انسان دی اقل سمجھ سکدی ہی نہیں کسے دی ضرورتی نہیں کہ اتنا باریک تے دور اندیش ذہن رکھدا ہو کہ ایس دنیا دے تمام حجابات اور وہ دی نگاہ کٹ کٹدا سدھی جنت دودھ جا پوے. قبر دے حصہ عذاب اور سواب سے جا پو یہ کسی بھی اقل پاوے دنیا دے جن مرضی تسی عقل والے کٹھے کرو گے نا تو نگاہ نہگاہ جنہوں آخری اقل دا درجہ سمجھ دے جے. او بچارے ما بعد الموت مرنے کے بعد کیا ہوگا اتوں دی کوئی خبر اپنی اکل نال نہیں سمجھ سکتے نہ رکھ سکتے سمجھ آئی نہیں جب کسے دے دیو تھے تک رسائی نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا تو اس جہان دار گلان سمجھا اللہ اپنے رسول نبی بھیجنا ہے ہاں جی گور فرمانا تو سب تو وڈا مقصد ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص اور بندے بھیجتا رہا ہے جنہوں کے ذریعے رب انسانہ دی ناقص عقل دی رہنمائی فرما ہے کہ اگاں ایک جہان ہے جس جہان ایک تو اپنے کیتے دی جزا پاونی پھر اس جہان دیا اور نیمت اس جہان دے عذاب اور سزاواں ہالناک خطرناک اور سارا اگلا نظام جڑا ہے وہ اللہ تعالی محض اور محض اپنے فضل و کرم نار اللہ تے کوئی لازم نہیں فرد کرو کوئی نبی نہ کوئی رسول نہ بھیجتا کہ کسے اللہ دی بان پڑ لینی سی کیوں نکلے آئی کون کا کوئی دوسرا ہے کوئی وہ نار دا جننے دے ہوں دے جناب وی سی کہ اللہ سونیا تو کلیا کیوں نہیں جا رب کو حساب لے لینا سی اس واسطے مہاجوڈا لطف فضل کرم اے کہ سڈے جیسے انی اقل رکھ والے انسان اس نے سوا لکھ یا کمو بیش نبیا دا سلسلہ چلا دیتا ہے اے پہلا مقصد سوا لاک نبیاں دن کا پہلا مقصد ہوئیے کہ تاکہ انسان جہے دھرتی تسدے پہن جگلے جہان عذاب ثواب سزا جزا کرنی ہے اکرام کرنا انہ دے اقل دی رہنمائی اگلے جہان کی خاطر ماں بادل موت کی خاطر میرے وہ بندے کن جی اقل جی نگاہ باقی سارا مختلف ہو تھی اتوں ہی اندازہ لگا لو سارے انسان اگلے جہان دی کوئی گل جوگے نہیں جب تک کہ اللہ دے نبی نہ سمجھا گل تو پتہ لگ جبیا فرق کنا جیڑے اندھے نے وسیلے دی کوئی لوڑ نہیں ان آ سوا لکھ کا لڑ چاہ دس پیچھے نہ چلو تو پھر ایک زرا برابر اللہ کے آزاد تو بچ کے ویخو اگلے جہان کے باہر کوئی اپنی معلومات رکھ کے ویکو تو تنہوں پتا لگ جائے گا کہ لازمن اللہ د پیگبر دا وسیلہ بھی ضروری نعرے نہ مار گل چلن دو نعرے گاٹ رکھو وقت تھوڑا ہے پہلی شا گل سمجھنا فرق محسوس ہو گیا انہ دی نگاہ ساری نگاہ اقل سی اقل دے, اقل دا. انہ دے دل سڈے دل کا دی بشریت اور ساری بشریت دا فرق زمین آسمان جیڑی سہ مرنے تو بعد ہونی وہ اصا نہ ویخ سکے مگر اللہ دے نبی ویخ رہسا نہ سمجھ سکے مگر اللہ د رسول سمجھ ایسا ان کی معلومات نہیں رکھتے مگر اللہ رکھنے اور اے سمجھنا کہ محض جبریل امین آس کے تر جس یہ پتا لگتا نہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تے کھلو کے آمنہ دے لال تقریر فرما دیا فرمایا یارو میں اپنے ممبر دے کھلو کے ہاؤ کوسر نیا ویخنا وا مبرتے کھلو کے ہاؤ کوسر نیا وےنا وا حالانکہ وہ تو ایک جہان ہی وکرا ہے تھے تک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہے نبوت پہ جی مطلب ہے واقعی نبییاں دی نگاہ کائنات دی نگاہ نالوں مختلف نبییاں دی اقل کائنات دی کی نالوں مختلف نبییاں دا دل لوکان دے کے نالوں وکرا ہے امبیا الحم السلاح تو وقت تسلیم انج کائناتوں وکریے اسی واسطے امبیا علیہ السلام ایسا دل رکھتے نے جیڑا دل خالی دنیا نہیں بلکہ عالم غیب دے مشاہدے بھی کر رہا ہوں دائے تو غور نال سمجھنا پہلی گر پہلا مقصد اللہ سونے دا نبیانو پیجنے دا اے وے تاکہ مرنے تو بعد والے تمام حالات جتھے تک کے لوکان دیاں اقلان نہیں پہنچ سکتیاں فلسفے رہ جاندے نے آجز گھوڑے عقل تے تھک جاندے نے تو میں فضل کرا اپنے انا پاکا بے صد کے ایس آجز مخلوق نو دوسرے جہان دیا خبرہ دس دے ہوں سمجھ لگی نے یہ پہلا مقصد اور مقصد عظیم باقی جتنے مقصد بیان کرا وہ ایس مقصد تک پہنچنے کے وسائل سمجھا جے ذرائع سمجھا جے اصل شاید جی نا وہ یہ کہ اللہ سونا اپنے نبیا نو اگلے جہان دیا خبر اللہ واہ دہولہ شریک مولا دیا سفت گل سمجھا جو ان اگلے جہان دیا خبران دینا او حالات بیان کرنے انبیاء علیہ السلام دا پہلا مقصد ہے مقاصد نبوت وچوں پہلا دوسرا مقصد کہ بھئی اس جہان چ جو جزا ملنی جو سزا ملنی وہ تو ملنی ہے اللہ دی رضا دینا یا دب کی ناراضگی تو ہوں یہ پتہ لگے گا کہ اللہ اس بندے تس کام ناراض ایس کام, نال نراز ہے ایس کام نال راضی ہے کیونکہ رب خود غیب الغیب ہے اس ذات تک پہ کسی کی رسائی ہے ہی نہیں کو سڈے کوئی گل کدی کیتی اللہ سونے نہیں کیتی نہ کیسا سمجھ سکنے آ انتہائی قریب ہونے کے باوجود بندے رب تو دور نے رب انتہائی قریب ہے بندہ رب تو انتہائی دور ہے جب انتہائی دور ہن کیویں سمجھے رب کس کام تاضی کستے ناراض لازمن بات ہوں ویچے ہو جا وسیلا چاہد اگلے جہان کی خبر طرح وہ وسیلہ بندے نو دسے سڈا رب ایم راضی ہوں کہ ایم ناراض ہوں توجہ ہے نا جما رب راضی ہوں کموں ہے عبادت آخیا جا ہے اللہ دی عبادات وہ عبادت وہ عبادت اللہ سونا جس نال بندے تراضی ہو جات عباد اللہ دی رضا والے کما کی خبر کن دولو اللہ دبر مطلب دوسرا مقصد دے ہویا دوجہ مقصد نبیان دے پہ جنبائے ہویا کہ میری مخلوق نو تسا دسنے کہ تو آڈے پیدا کرنے آڑا تو زندگی دے تمام اسباب مہیا کرنے آڑا تو ہر وقت نگرانی رکھن والا تو آڈی زندگی دے ہر ضرورت نو پورا کرنے والا ایت کام پہ رانی دے این دیتے ہمیشہ کلی پا لے آجے ایس کام تو ناراض بچ دایا جی یہ کام کنے دسنا ہے یہ گل کنسنی بولو ذرا ڈٹ کے اللہ د پیگمبر نے تو دوسرا مقصد ہویا کہ جس مقصد لے انسان اللہ نے پیدا فرمایا وہ کی وما خل جن وال انسان اللہ دلہ فرما انسانات جنہوں نے اپنی عبادت لائی پیدا کہ <تصفيق> جس مقصد لی بندہ پیدا ہوئے اس عبادت کا پتا اللہ دے نبیات بغیر لگ سکنا نہیں خدا دیا بندہ اسے واسطے جنہ نے لڑ پیغمبرا نہ چٹیا اجن لگ پے جی نچتے نے تبدیل نے اسا اللہ نوضی پک کرنے لوگوں کا دل خوش کر کے بندے کی تفریح کر کے اسان اللہ سونے نو راضی پک کرنے آئے. کوئی گانے گا پھر تو آتا ہے ماں اللہ نو راضی کرنا پھرنا وا ہاں کوئی بدکاریاں مبتلا آئی جھوٹ بولنا ہی فلما جھوٹیاں بڑھائی ہی پوچھو کیوں تن ربضی میں رب, رب تیریاں گلانی نہیں ہوں رب نال لی ہوں جڑے کم مدینے دے تاجدار سوا لکھ نبی دس گئے تو سمجھ لو خال کے رضا کا کام بندے دی اپنی نال سمجھ آ سکتا وچے سے بندے ہونے چاہی نے جڑے ادھر رب نہ ملن تو انہوں رب دسے ایس کما راضی ہونا وا یہ ناراض ہونا وا پھر وہ آدیا نسن کہ بندے رب دب سنا کماں راضی ہوتا جی ناراض ہوتا تو عبادت اور مارفت الای آسیلہ کن بننا اللہ د پیگمبر بننا دسنا انہوں نہیں ہے واستے اے دجا مقصد ہو گیا کہ عبادات اور ایسے افال جانی ہوں ساری خبر دے اللہ نبی دے اللہ پیغمبر دے اے درمیان چسیلا نے ان درا سمجھتا جاوی آخر چان کے پھر مدین دے تاجدار دی گل کراگا ہالے بلا تخصیص سوا لکھ بیا لحمد و تسلیم کمو بیش نے. اونا دی آمد دے ہاں جی اجتماعی مقاصد جڑے نے وہ بیان پہ کرنا عمومی مقاصد بلا تخصیص بیان کر رہا غور رکھنا تیسرا مقصد ایس دنیا چ اللہ تعالی نے انسان نو پیدا فرما کے رکھیا ہے اس دے استعمال آستے اللہ تعالی نے چیزاں پیدا فرمائی نے زمین چو آیا نے جس طرح بھی آن اللہ تبارک و تعالی نے دنیا دنیا دسانوں کے لی چیز نفے دیا بنائیں کئی نقصان دیاں بنائی اس طرح ہی کہ نہیں مثلاً زہر کی کردی ہے نقصان دودھ کی کردا ہے فائدہ روٹی کی کر دیے فائدہ آگ کی کر دیے پانی کی کردا ہے فائدہ لیکن جنہ چر حد رہے ہاتھوں چپیا کڑا ہوئے تو مڑ طوفان بھی بنتا پھر روڑی نہیں کھلا ہوں جی ہر شہ اپنی حد تک چنگی ہے اور غور فرمائے اس دنیا اللہ تعالی نے بوٹیاں ون سونیاں پیدا کی بوٹیا فیدہ دین تے کئی بوٹیاں فائدہ دیا کئی کئی جانور اللہ نے پیدا فرمائے فیدہ کر دینے کئی فائدہ کرتے نے تو کئی سپ کی کرد مجھ گ اے فائدہ پی کر دی گھر دوائیاں بھی نفے نقصان والیا ہے بوٹیاں بھی یعنی ادبیات کہڑیا نفے کہڑیا نقصان جماعدات کہڑے نفے کہڑے نقصان والے نے کہڑا کام تسان دنیا دو گے تے جسم نقصان دے گا کہڑا فائدہ دے گا اے نفع نقصان دا علم اللہ دے دسو بغیر نہیں تے رب سونے نے سب تو پہلا انسان جنہوں بابے آدم آخیا اے ساریا چیزاں پہلو اللہ نے انہوں سمجھائی نا جنہاں کا اللہ نے قرآن ذکر فرمایا ساری چیزاں نا اللہ نے آدم نکھا دیتے ساریا چیزاں آدم علیہ اسلام نو رب نے نام سخا دیتے ہوں غور کرنا پھر اللہ نے وہی چیزاں ساریاں فرشتیاں کے اگے رکھیاں وہ چیزاں ساریاں آلام مثال دے اندر در تصے جو اس جہان ایک قیامت تک بندیاں جانے سب کچھ نو مالا ہے کہنا اس فرشتیاں فرشتیا اگے مثالی شکل چ رکھ چڈیا اللہ نے فرمایا امبیونی بے می ہولا ان چیزاں دسو فرشتے کہن لگے یا مولا لا لال مالا ما الم تنا سان پتا جنا تان سکھایا گل سان کدو سکھائی نی کدو دسیا نی جانا پوچھنا ہے پیا ان اپنے عج کا اظہار کیا انہوں نے دسیا رب جیڑی شاید سانو نہیں دسی اسان کدی بیان کر سکتے اے نو جان سکدے ساری وسط تک تو باہر اور بندے خدا دیا او تے نور علی مخلوق سی نور علی مخلوق اللہ دے دسل تو بغیر وہ آنکھ دیئے پی اللہ سانو کوئی خبر نہیں تو میں تے زمین بے ہنیرے بچوں تیار ہوئے اللہ سونے دے دسل تو بغیر دنیا بھی کیلی دی خبر سانو ہو جانی سی اور ہے کوئی نہ ہاں ہے کوئی نہ موضوع بڑا گہرا ہے ہاں میں جا کے مکا گل اللہ دیا میں ثابت کرنا کہ رب نبیہ تو بغیر سڈا کوئی کام بھی سور سکتا اللہ دیا بندیا فرما او نور دی مخلوق او اقل فرشتے جب ظلمت لئی ہنیرہ نہیں مٹی ہے ا مٹی تو بنے فرشتے اطراف پہ کر دین اپنے عزت کا اظہار پہ کر دینا یا مولا سا جرت نہیں کی دسیئے یہ چیزاں سانو تو دسیا ہی نہیں اللہ نے آدم نو دس دتی سن آدم علیہ السلام نے ساریا چیزوں کے نام بیان کر دیتے اللہ نے آدم نو فرمایا اے آدم فرمایادم نو دس جب آدم علیہ السلام نے فرشتیاں دے اگے اس ساریا چیزاں نفع نقصان ساری کا چیزاں نام فرشتوں دے اگے بیان کر دیتے فرشتے من بیٹھے اللہ د آدم اتراج کر بیٹھے سن پتہ لگ گیا رب جہے پاس ہوا پاسا ہمیشہ پار ہی ہوا سار فرو اللہ فرماؤں پھر فر سارے فرشتے سجدے ویچ گر گیا ہے کدوں جدو و علم اس بابے کولڈے کول تو شاہی کو اچھا ایوے تڑے پھر ستیا پتا لگا بھائی اصل علم تو اس بابے کو سڈا اج بن گیا استاد ہوں بھائی سجدے ہی کریے سارے سر سٹ لیا جن نہیں منیا शरापी वेख लख्या मैं चंगा वा यह मिट्टी आला मैं अग आला उस चवल नी पतखबर नहीं सी चवड़ा अग मिट्टी की गल नहीं एक सोने की गल है जेद्ध मने होखल हो बेवकूफा तू میں اگ چ بنیا تیوں مٹی چٹی دلکے ایک رب دی مرضی ہے اگ دی مخلوق مٹی بھی دی مخلوق وہ بھی کچھ نہ تھی یہ بھی کچھ نہ تھی دونوں کو اس نے کچھ بنا دیا اگر بنا دیا تو کمال اس کا ہے تو تمے فرق کرتا پھرنا سکے جمع رکھو نہ سبھا خدا دیا بندے اوور فرماؤ شاطان ساقی کدی خبر نہ ہو سکی کہ علم ادے دتیا آنا شان ادے دتیا ملنی ہے اپنی اصلیت نہ وی خدا دی قسم کر کے اللہ شیطان اپنی اصلیت ویچن شروع ہو گیا سی اللہ دے فضل و نگاہ نہیں گئی جو کھوتا کدر اللہ دے فضل تو جی جبریل سر سٹی کھلا سی ایے ابلیس بھی سٹ لینا پر اس فضل نہیں ویخیا اللہ سونے کی اتا خاص نہیں تکیا کہ رب سونے دی کی اتا پاسے وے ذرا گور فرما مارے پیا کرنا رب نے جیڑی شاید نہیں دسی ان خبر ہو سکی نہیں تے بابے آدم نو دس دیتی معلوم ہو دنیا جو کچھ چنا سی جو اللہ پیدا کرنا سی ان سارا چیزوں کے نام اے نفے نقصان اللہ وحدہ وہدا شریک مولا لے پہلوں اپنے نبی نو اتا فرما دیتے غور فرماؤ ایس دنیا دے دن اندر ہمیشہ بندے اللہ دے نبیان دے علم دے محتاج نے کچھ فائد ہے کچھ گاٹ ہے نفع نفا کا نقصان ہے کی کرنا ہے کی نہیں کرنا دنیا دے کم یہ اللہ سونے دے پیگمبر تو بغیر سمجھ آ سکدے معلوم ہویا بندے جی آخرت کے کماں آخرت سمجھ اللہ بے بے محتاج نے ایویں دنیا دے کما چنیا نمجن بھی اللہ دے نبیاں دے محتاج کنہ دے محتاج نے بولو ذرا ڈٹ کے کنہ دے نبیاں محتاج نے ہوں غور فرمائی ای در جے جی بابے آدم نو اللہ سونے نہ دسیا ہوں نا فرض کرو تے بابا آدم اولاد جم کے تے پیشہ ٹر جانا جنت نو تے اولاد نو نا دستا ایمان نار دس دا. انہوں وڑے میں پتے لگنے سن بے زمین تو نکلنا ہے اللہ سونے نے حدیث سے چاہتے کمزل مال کی روایت ہے آکڑ امامدار نے فرمایا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ہزار فن سکھا کے بھیجے نے کن فن ہزار پیشے ہزار فن ہزار قسم دیا کاراگری اللہ نے باب آدم نس کے زمین تک لائیوں باب آدم اسمانو آئے اللہ سونے نے انہ دے واسطے جس کانے کی وجہ تھلے آئے उस दाने जमीनों क्डन वाते सारे वल रब ने सिखाए सब सता लगा जमीन इचों किवें की करना सरात काश्तकारी कि होनी है की कुछ उगना फिर जो उगना हूं उस तफसील है। بھئی کئی چیزاں اگڑیاں نے کھان واسطے کئی اگڑیاں نے واسطے کئی اگڑیاں نے پاون واسطے اے سارا کچھ کن سمجھایا اللہ نے تو کنوں سمجھایا معلوم ہویا دنیا تے سب تو پہلے نمبر تے ہے ہی اللہ دے. اللہ دے نبی دی محتاج اس دنیا دے اندر بھی دنیا دے کمانے محتاج ہے آخرت کے کام محتاج ہے دے محتاج ہے ہوں غور فرما معاش کیں حاصل کرنی غور کر او اس دنیا زمین تو جو کچھ اگنے جو کچھ بننے بننا کیگنا کی کچھ کھانا کہ بچنا کہڑی زہر کہ مفید ہے کیڑی نقصان دہ اے سارا کچھ سمجھایا رب نے سمجھے نبی نبیا نے سمجھایا امتانہ یہ امتوں ہوں گور کرنا معلوم ہویا کھاون پیو دیا چیزاں پاون دیا چیزاں بھی اصل کہنا محتاج آ بولو تے صحیح اسی واسطے سیدنا علیہ السلام آپ پہلے وہ پیغمبر نے جنا کپڑے سیو اگا چلایا حضرت اگر علیہ السلام آپ جنگ دے ہتھیار تیار دے سن جن فطرت کے نظام کے مطابق میرے لفظ جنا جن جتنا فطرت کے نظام دتاب انہیں ضرورت محسوس فرمائی اللہ بہدرولہ شری درما اللہ کو نہ ضرورت محسوس فرمائی اللہ وحدرولہ شری اللہ داود لوہے موم کر چ سرکار ہاتھ میت چاہتے سن حضرت بنا لیں دے سن کے سوال لا غور کرنا ایک کام بھی اتو آیا لوہارا کام نہ سمجھایا زراعت کاشتکاری کا کم کہمجھایا بابے آدم علیہ السلام نے ضرورت پورا ہوں رہ شریت مولا معلوم ہویا ہمیشہ بندے اللہ نبیا کی دی تعلیمات دی واسطے دنیا کے کام او محتاج نے جی آخر کے کام چہتاج فرق صرف اتنے کہ آخرت دے کم اللہ تبارک و تسلیم مقصد کیوں اس واسطے کہ دنیا کے کماست بھی تر پوہار دا پتر لوہار بنیا کھڑا ہوتا ہے لیکن زمانہ گزرن دنیا دے کم بندے آپ ہی خیال رکھ کے اگر مدائی ہی رکھتے ہیں کیونکہ ٹھنڈ ہر کسی کو چیتے رہتا ہے لیکن آخرت دے کم وہ ہوں نے بڑے بریک ذہن جہے ہیں چھتی نال ہر بندے دے مائل نہیں ہوں اس واسطے وہاں کے چیتے کراس اتنا سونا اپنے نبی ہمیشہ بھیجی رکھتا ہے غور کرنا ذرا ہوں ایک مقصد دو پہلا بیان کیتے دا تعلق آخرت اور عبادت کے لیے دوسرا تیسرا جڑا مقصد بیان کیتا کیا یہ دنیا دے کے محاش کے دنیا دے مال متا ساج سامان چیزاں نفع نقصان دے سمجھا معلوم ہویا اے بھی سمجھا کون نے اللہ دے نبی دے کہہ سمجھا رہے تھے نو بھائی کپڑے واسطے بھی لوڑ ہے نو جناب خورد نوش دیا چیزوں کی بھی لوڑ ہے जनाब मकान की भी लड़े रहणते मकान चाहता है पावन कपड़े चाहिए ने खावे रोजी चाहिए हम एक बंदा जो कपड़े भी आप बनावे रोजी भी आप कमा मकान भी आप बनावे ये सारे काम बिचारा कि फरमावे ये तो मुसीबत में फरिया जाए हूं अल्लाह सोने ने इन कटे रखना से कम दिते वंड कोई लगा लग कपड़े की सनत न कोई लगा पीसन मरचा बच बुरा रला कोई लगा साबण बनाई महले भी होने साफ भी करना कोई डंगरों के पिछे लगा लग उन्होंने भी ख्याल रखना दुध भी चोना है फिर इसे देख भी दुध बगैर भी गुजारा तो कोई खुद काश्तकारी काम पा करता है کوئی شہری معاملہ پہ سمیٹتا کوئی دیہاتی پہ سمیٹتا لب سونے ہوں کم دیتے ونڈ ونڈے تو ہوں کٹھے رہن گے جب یہ کٹھے رہنا ہوں یہاں دلہا نے کچھ سفتیں یہو جہاں رکھ دیتی یہ لڑتے بھی چھوتی کٹھے ہوئے نہیں ماڑی جی کسی نفس دے خلاف گل ہوئی نہیں تے اونے پھڑیا دی. تے لڑائی شروع ہوں لڑنا بھی گزب اندر پیا کھان واسطے خشات اندر این بے بان کہ حد بننا ہے ہی نہیں آکا انعامدار نے فرمایا اگر سوری روئے زمین آدم دے پتر دی ہو جائے نا، تیس رجنا فیر بھی نہیں آخنا ان سماج دسو کدی اج تک رجدا ویخیا جائے بندے میں چھوٹی جی مثال چاہا حالانکہ ویخیا جائے تے بندے دی ضرورت کپڑا وہ بھی گزارے گا یہ نا اتا ملاب اتا ملاب दो पुशाक होवन एक सर्दी की एक गुजारा कपड़िया का हो जाता है जे खाण त्या खाण गुजारे तो वक्त की रोटी नाल भी गुजारा हो जाता है तो चलो जे बै इस तक भी अगला बदना तो दो चलो जी तीन टाइम दो नाश्ते तो बगैर भी गल नहीं बनती चलो उन्हन भी ना लो ہوں ناشتہ بھی ہو گیا دوپہر والی بھی ہو گئی تے شام والی بھی ہو گئی تے جیس تو جی اس کو ترقی کرنی ہے تو پھر تین ٹائم کھا کے تے پھر ہوٹلوں دے اتنے جڑا نال سجے کھبے اے اضافی کم پیا فالتو کھا ادھر مٹھائی بھی نال تننی ہے تے جدو آ جانی ہے نا پریتھے. تے چن پتہ لگنا ہے بھی ہوں برکی پا لئی لی تاہر آنی ہے اندر ہیٹا تھا کو نہیں رہی اسے پیپسی بھی یاد آ جانی یہ کہ نہیں اس کی میں گل نہیں کرتا جی گزارے تا تک ہم دار نے فرمایا صدیقہ نو دو وقت دی روٹی اساں تے تین ٹائم دی کھانیاں نا اما عائشہ نے ایک دن دو ٹائم دی روٹی چا کھا دی تے مدینے دے تاجدار نے فرمایا عائشہ ہن نری ٹیڑ جو پی رہ گئی اس واسطے او جڑے شانے لوگ سن نا جنہ اصل اپنے اخرت والے جہان نگاہ رکھی ہوندی سی او کوشش کردے سن بھی تھوڑے تو تھوڑا کھائیے تاکہ سادہ وقت دنیا دے جسم واسطے نہ خرچ ہو جائے بلکہ اصلی قیمتی وقت بچا کے مولا تو یاد کر غور فرما حضرت بس بسری سرکار رب آ بی, بی تو او وقت آپ آیا دو چار چاوال منہ پا کے گٹ پانی دا پی لینیا سن پچھا بی بی جی اپنی خوردونوش انی گھٹ کیوں کر دیتی جے فرمایا جدو وادو ایک دے کھانا وقت زیادہ دوسرا جدو پکھانے واسطے جانا پہا اس نے پھر وقت زیادہ لگتا اے یہ دونوں ویڑے میرے اللہ دی یاد تو محرومی دے بن جائے چھتی نہ دو چاول کھا کے گھٹ پانی دا بھر لینی ہو تاکہ اپنا اصلی کم مولا دی یاد والا کرتی رہ جاؤ سبحان اللہ جب اسلام ہر پاسے رنگ چڑھایا نا پھر ہر بندے دا حال ای ہوں ہاں پھر دنیا دی فکر نہیں ری کفر دا نظام ہو فیر بندے دن دنیا دی فکر ہے. اسلام دا نظام خوش نصیب بن جا اپنے مولا دی فکر رکھتا ہے خدا نہ بندے کا اور فرماؤ سدے جاوا دے تاجدار نے اما ایشا نرمایا ایشا دو ٹائم کھان لگ پیے میری رہ گئی آئی. مزہ نہیں آیا سمجھ نہیں لگی ستا کی گل پہ فرما بندہ رجدا نہیں آ پھر ربیا بسری واگو این کمال ہی رج جانے پھر مولا علی وانگو تھوڑے جی مال ہی رج جا مگر دئی ادو پاک ہو جائے جدو نفس مر جائے جدو اندر صاف ہو جاوے بندائی لیکن سارے ہمیشہ منگی رہے آکا نامدار نے فرمایا آدم دے پتر کا پیٹ سوائے مٹی تو کوئی شاید نہیں مر دی اس واسطے جن تے मुल्क बादशाह बने में उन्हों का ढिड किशा जे इतों लैके कराची जिना ढार मील दिट्ठ दी है ढिड कि सारे एक गिट्ठ देश तो वादा मतलब यह निकलिया जिन्हें एक नर तू मैं रज जा वही तो कड़े होने किनारी रजते हो लेकिन की वजह है लुट लुट लुट लुट के रैविंड बनाया महला फिर अल्लाह की बेन आदि जो बह ही ना दिता लेकिन अंदाजा इस गल का लगा कि बाकी बंदा हरीश है इस गल کہ دوسرے دا دا لٹ کے کھلے ہوں ایک دو کم ایک دوسرے دا حق مارسرے لڑا یہ چیزاں فیتنیا تو بچن دی خاطر اللہ سونا اپنے قانون ہے کہ بندے کٹھے ہو پھر کوئی کسے دا رزق نہ کھو سکے کوئی کسی دی جان نہ مار سکے کوئی کسی کا مال نہ لٹ سکے کوئی کسی دی عزت نہ لٹ سکے ان سارا چیزوں دے تحفظ کی خاطر اللہ اپنے ایسے لا زر قانون بنا کے بھیج دے جاؤ نبیوں دنیا کے اتنے یہاں میرے بندیاں بندیا دسو جب کٹھے رہے کٹے رہی آستے نے نتیجہ نکلتے ہیں دو بندے ہو جسم کے ایک ہوں نے چنگی اکل والے ایک ہوں نے منگی اکل والے چنگی والے اکبر ورگے جڑے بغیر لڑائیاں منی کھلے جیڑے بغیر تلوار ہی منی کھلے اور سونے پیگمبرا کرنا ت جہے قانون وسنا زندگی گزارن دے اے باقی انسان نہ ضروری نے یہاں تو بغیر اکتےمبر جی تیری ہر گل من بیٹھے ہیں دوسرے ہو گئے اکڑ دماغ پہلے برد ابو جال ویر وہ جی اقل والے ہوتے نا جنہوں آخیا ہے سلیم تبا ایسی اقل طبیعت رکھنے نے جی اقل طبیعت اللہ دی طرفوں بیماری تو سلامت ہوتی ہے کوڑ بیماری بے وقوفی ظلم مالا نہیں لگا ہوں دی طبیعت اللہ نے ایسی سونی ملائم بنائی ہوں وہ ہوں نے تھوڑے وہ تین تین سو تیرہ نکلے نے تیرہ سال عرصے کی تبلیغ تو نکلے جہے بدر دے چائے چاہے تھے وہ اللہ کے نبیا متی ہو جبی پاکمبران پاکم کی ہان چہان لا لے اندر رتبا اللہ نے کان بیان فرمائے اللہ فرمایا جڑے سارے تو اگے چلن والے نے میرے نبی کی پیروکاری اندر جنیا اگے لے او آخرت بھی سارے نالوں جنت جان گے ہر چال اکو نسا السابقون السابقون الاولون من مہاجرین اللہ ہے سارے تو اگے دین لگانے اگے ہی نے جڑے کہ مہاجر نے یا انسار نے کئی مکے والے سن تے کئی مدینے والے سن یہ تو پھر تمہیں کسی موضوع سے گا کہ مدینے والے مکے شریف جا کے تے نبی پاک کی لگے سن اے پھر دو دوتیں ہوئی ہزور کے مدینے آون تو پہلا مدینہ آرہی ہوتھے ٹور گئے سن او فرالہ دیکھ موضوع ہے او انشاءاللہ زندگی رئی وفا کی تاتے تانو ضرور سنا مانگا اور گور گل سمجھا دیں او خوش نصیب اندے جیڑے نبیاں دی تعلیمات پشان جاندے نے کہ انسانہ واسطے از حد ضروری تعلیمات نے اینا تو بغیر ایسا دنیا تیران جو گے نہیں اے بندے اندے نے تھوڑے کیوں اندے نے پھر نو اللہ تبارک و تعالی تالا یہ کمزوروں اتنی ایک اپنی غیبی طاقت ہے کہ نبی قوانین جہے دنیا چلاون چلاو اللہ بنا کے بھیج در کمزور مٹھی بھر لوگ اللہ کی مدد نہ باقی ساری دنیا میں تجارت کر سکتے ہیں اسی واسطے صحابہ کی وہ مٹھی بھر جماعت جیڑی میدان نے بدر چائے اللہ سونے لے انہاں دے راہی اپنے نبی دے دین گلبا ت فرمایا جب قانون نبی دا غالب ہویا فتوحات ہندیاں گئی ہوں اگے نظام ماحول ہو جا بنتا گیا کسے نو اگے اڑن دی توفیق نہ رہی جہا اڑدا سی ابو جالور گا انہوں سر ہی لا کے فٹ دین س کہ جی لت ہے ہوں گے لو تو چنگی سمجھ سمجھائی حضور فرماتے ہیں فرمایا مومنوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے جسم دا کوئی حصہ درد کرے سارا جسم بے چین رہ یا تو حصہ بے چین رہ مسلم کنڈا پیر نو لگا ہو جسال سو خود مدینے داج دار دیتی فرمایا انسانوں کی مثال ان سک بھی ہوا اللہ حکم دل آ فرمایا وہی مثال یہ سمجھو बंदे बह गए ने बेड़ी देते कश्ती कश्ती बह गए एक बंदा उठा फट्टा त्रोड़न लगा, लगा कश्ती बाकी बैठे सन उन्हें आखिया जो त्रोड़ पाया अपना फट्टा पा त्रोड़ता कुछ सा नुकसान दसो यह हरी इस पार्क नबी पार्क मिसाल समझाई چڑ کے جامعا یا رسول اللہ ہاں <laughs> آس ایماندار دسو فٹا توڑا وہ اپنا پیا فٹا توڑ د یا سارا نام تو جا بندہ اسے بہ کے یاد رکھنا اللہ رسول کی حد نوڑا ہے نا تم سمجھنے جیتے کوئی لگا ہے ہی گلے نا تھی جدو بیڑیا چبو جاٹا توڑ دیا ہو جی کوئی لگا ہے چلو ہوں بےڑیا تو کوئی نہیں آپ اس گی مثال چی خیال ہے آپ جماؤں گی آ رہی ایک بندہ اٹھے وہ آ کے میں بریک لا لیں باقی آخر چلو لانا پیاسم کھاوے آپ مرے گا کچھ نام دسو کبارا سارا بنتی کہ نہ مرسی خدا دے بندے انسان کٹے رہنا سی کٹے رہ کے نہ لینا اللہ نے اتار ف ف ف ف ف ف ف ف باز تو دعاد باز دے بعضے باز دشمن نے قتل سلسلہ تابیل کابیل تو تر پیا وہ بھی سمجھا دیا کہ میں تریا سی چھڑ دی چھڑ دی چھڑی جانی حابیل تے کابیل دونیں بابے آدم علیہ السلام دے پتر بابے آدم علیہ السلام اللہ نے انہاں واسطے قانون انہا جوڑیا غور فرما ساری اما ہبا آپ سرکار ایک پیٹ مبارک ایک وقت ایک دھی جمدی سی ایک پتر جمنا دوسرے وقت پھر دھی پمنے اللہ سونے نے اناستے قانون بنایا سی پیٹ وکھے دھی جمے نے پتر جمدے ہوں ادھر کی او دھی رلاؤ ادھر کا پتراؤ نکاح کرتے جاؤ اور سلسلہ نسل کا بدلا جا پتر چوکھے ہو گئے دیا بھی ہو گئی آپ اپنے علاقے وسن لگ پائے کرنا ہابیل در بھی عورت کابیل کے گھر بھی ہے ہابیل والیا بیبیا اور زیادہ حسیم سن کابیل والیا عورتوں ہوا کابیل والے پاسے شاطان وس وسا پاؤں فلانے علاقے چل اپنے رشتے دار تریا گیا ملن کی خات عورتوں سے نگاہ پی شیطان وس پایا بس پایا سوچیا ہن کرنا خوبصورت دے کوڑی میرے گل نہیں بندی میں سر وٹ دیا کابیل نے حابیل دا قتل کر پہلا قتل اتوں شروع ہو جائی شروع ہو جائی خدا دیا بندہ غور فرما معلوم ہو جائے لڑائیاں جگڑے پہ ہونے سن اللہ واہدہ شریک مولا دے اپنے فضل و کرم جی کدی جڑے دولت تو لڑائی کد کھان تو لڑائی کدی بننے تو لڑائی کدی تو لڑائی فساد فتنے جڑے معاملات لین دین تو ہونے سن اللہ سونے نے اپنے نبی پیغمبر بھیجے جہاں ایسے قانون درسے ایسے طریقے دسے جہاں طریقے کے لوگ آپس انج رہ فساد نہ قتل و غارت نہ ہو لڑائیاں نہ ہو سکون زندگی گزار ہر بندے دی جان بھی محفوظ رہے مال بھی محفوظ رہے گول فرم رب دیا بندیاں کھلے کے تعنات گلیں والے جڑے قانون زندگی گلارن دے اللہ سولہ اپنے نبیاں دے کے بھیج دن سری قانون آخر جی وہ شری قانون بندوں کی عزت جان مال محفوظ رہتے جب ایسی سی کنویں محفوظ رہ بندے امن سکون دل وہاں پریشان نہیں ہوں جدو اندر مطمئن رسلرا تلوار چکن کی لڑ نہیں پیغیر مطمئن نہیں ہوں پریشان روزی کے پیچھے نہیں ہوں ہان ہر کسی کو سکون ہوں مجھے عزت کی روزی لب جانی اے میرا محل بھی بچ جانا جانے میری جان بھی بچ رہی میری عزت بھی بچ لینی ہے پھر وہ بنڈا اتبی ران دے رب سونے دی یاد کر دے اور جنت والی دولت قے دن حاصل کر اللہ توجہ نے کی اللہ ہوں دنیا دیا چیزاں استعمال کرنے دا سمجھاونا تے اونا دا نفع نقصان دسنا اے وی کم کن کیا بولو نہ آپسے رین دے طریقے بھی کن دسے اے پانچ مقصد ہو گئے آدھا اللہ اے نبیا دی نبوت دا مقصد ہی جنہ چلو کیونکہ اللہ کامل نفع نقصان سمجھا ہر چیز دا وہ علم کسی کا علم ہو سکتا نہیں جنہوں مل ویری گل سمجھا ہٹا گے ابھی بن جائیں گے انے سنڈے کدی مارا گے تکا کندھوں کدی مارا گے پہاڑوں کدی مارے بندے ندی مارا گے بڑھی نل لڑ کے اپنے پالا گے سر تو سانپ سب بندے کے پترا گے رن کا پتا رہنا ہی وجہ اللہ قرآن فرمندے آخرات ہم گا فل مزہ نہیں آیا گرا گونج پے سبحان اللہ اللہ قرآن فرمایا کہ میرے دنیا دہن والے جڑے بندے اکثر لوگ جڑے نے اکثر اللہ فرمایا آخرت نہیں جان جانتے پہلو میں سمجھا گیا کہ آخرت کا پتا نو ذرہ برابر بھی لگ سکدا جب تک نبی اہی گل اللہ کے قرآن چو ہی کہ نہیں وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ سبحان اللہ جڑے بہتے لوگی بے خبر نے ریا دنیا یعلمون ظاهرا من الحیاۃ الدنیا سبحان اللہ ریا دنیا تے دنیا نو کناں اک جان دے نے اددا وچکار نہیں جان دے اے دا اندر دھیت نہیں جانتے تھوڑا جا ظاہر جانتے دنیا دی. زاہری زندگی وہ بھی تھوڑی جانتے مطلب راضی احمد اللہ تفصیل کبھی لکھنے فرمایا اکثر لوگی دنیا کے چیزوں کی لسٹ کھیڈ کے سامان دے, دے جانتے اور گھاٹے تے نقصان <سؤال> یہ ہوئی وجہ ہے پاوے سائنس دانے <داندنا. سؤال> نو چبلوں نہیں پتا لگ کم <سؤال> آج کرنے پائے آپ آئے, <سؤال> آنے پائے ترقی دے کل نو نقصان کی نکل گے وہ نا کل تے پھر اخبار پیس آ جاتی یہ جو موبائل فون ہے نا یہ اس کو سامنے والی جیب میں نہ رکھیں بڑے کیوں اس سے دل کا کینسر ہوتا ہے جو لوٹا تو کھلونا ہی نہیں کیا ہوتا ہے دل کا ایک ڈاکٹر صاحب نے وہ وڈا جیل روڈ نہیں اتے ڈاکٹر صاحب رٹام کنرجی پہلو ڈاکٹر رہنے ہوں اپنا کام کرٹائر ہو آئے میں نا نہیں لا فون نہیں رکھا ایماندار میں ذاتی طور پر جا فون نہیں رکھا پوچھا بھی فون موبائل تھی اے پیسے والے بندے جی اس آخر جی اس واسطے نہیں رکھا بھی اس نال دل کا کینسر ہوتا چلو کوئی نی دل کا ہی ہوتا نا پیر تو بچ گیا دل کی خیر ہے پیر بچ جان جی اصل شاید اور دل کا کینسر یہ آ جا کے پہلو بنا ویلے نہ سوچیا چبلہ کہ بنے گا کی کیوں اللہ دے قرآن سدکے دے جاو لے دنیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ حجت الاسلام امام گزالی جس کی تعریف کرتے ہوئے پروفیسر نہیں سماتے سکول کتاب نو باللہ امام غزالی نو رکھی کھڑے نے او امام غزالی دی کتاب القتصاد فل اعتقاد بیروت لبنان عرب دی چھپی فقیر دل آئیے آپ اس کتاب میں لکھتے ہیں دنیا دو قسم دیئے ایک دنیا فضول مہاز دی ایک دنیا او مے جڑی آخرت واسطے ضرورت دی گل سمجھی مثال دیتی ہے امام گزالی فرمایا دنیا سواری دنیا اے سوار آخرت سفر آخرت منزل دنیا سفر تفصیل نہیں سمجھی لے دنیا کی دنیا دا اے وقت زمانے کی گل نہیں پیا کرتا دنیا دا وقت جیڑا اے سفر ہے دنیا دا سامان استعمال کرن کر ضرورت چیزاں اے ہے سواری بندہ سوار دنیا دا وقت سفر آخرت منزل ہر دل سمجھی اے سواری نو کوئی بندہ سفر کرتا دے سواری داستے دے دے دے سواری نامبنا ضروری ہے تاکہ اس سو سواری دے نالو اپنی منزل تے پہنچ جاوے لیکن سواری نو ضرورت تو ودن نہ دے مت ہوں سواری ان بڑا ہی کڑا ہو سوار پڑی کڑی تے جانا اس سواری جو گئی کھلو جائے کدی کتاں صاف کی کدی اندر آتھر چڑی تے سواری جو گئی رہ جاوے ہوں سواری واسطے دو چیزہ ضروری نے ایک تے مرے نا سواری روے ضرور دوسرا یہ کہ سواری نوز ضرورت تک رت رکھی این دے این دے پیچھے فضول نہ پویں اس طرح کہ نی سواری جو گئی رہ جائے تو اگاں جوگا نہ رہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہوں غور کرنا خدا دے بندے ہو دنیا سواری نوی سمجھا نے رسول سمجھا دے نے نبیان دے خلیفے سمجھا دے نے اللہ دے, نبیان دے فیض یافتہ بندے سمجھا دے نے اس سواری نوں ضرورت تک رکھا جی بھی ضرور کی مطلب کپڑے بھی پاون دکھنے نہیں جنگا روے گا تو پھر سمجھ سواری باہر بیٹھے اگلے جہان سے کم اللہ دی عبادت کر کے راضی کھے جا کرے گا اللہ سونے نے کپڑے داوی حکم دا کھانا بھی کھا مگر یہ کھاوی جنہ چیر تیر جتنا ایک تیرا جسم قائم رہے ہوں یہ کھلا دے سوان دے جنا پیان دیا رہ جت والا کم رہ جے اللہ دیا بندیا دنیا ہو گئی فضول دنیا والی ضرورت والی فضول دنیا پچھے بے علم کافر پہ ضرورت والی دنیا نبی استعمال کر دینے یا نبی والے اللہ دے الاارے استعمال سنو ایس دی زندہ مثال تڈے سامنے صحاب کرام تے تڈے پیو داد دنیا اونی ایک رکھ دے سن جید نال سا وقت پاس ہو جائے ایمان نال دسو ایو کسم مینو اس جس تے قبضہ قدرت میری جان ہے رب دے پاک محبوب دے یار کیڑی طاقت نہیں سن رکھ رکھتے کیوں دنیا نو چھنڈ چھنڈ پرا رکھ دے سن کہا دنیا جوگے ہی نہ رہ جائیے اے سواری ہے اے سواری جوگی رہ جائیے سواری تے استعمال کر کے کم لین وہ گزارے جوگی دنیا رکھنے سنج سر دے سردار بنے بیٹھے اِس سواری دے پوچھا ہی پایا گیا سو دن بھی اسے سواری فکر گزر دے فکرے اسا فضول پیچھے پی دفتر چل دیا ماوا بھی سودے کر دیا اشتہار دریے بنا دنگر واگ منڈی سے اج بوڈیا لگ گئی جہانم پی بھری رہی خدا دے پتا کوئی نہیں رسول خبر کوئی نہیں آخرت دا پتا نہیں مردے جا رہے ہوں، اج تھی مستقبل روشن کرو مستقبل روشن کرو, کرو، میں کیا بدبخت بخت مستقبل مسلمان دا کوئی چھ سال دا نہیں دس سال دا نہیں مسلمان دا مستقبل خالی او تو نہیں جہی دنیا نو سمجھی کھلے جے کبا بھی مستقبل جے بلکہ اصل مستقبل دے جنت دے دوزخ زخمہ جہان مستقبل ضرور روشن کر مگر ایک دنیا دا مستقبل, دے مستقبل دے لنگ جی مگر وہ بغیر چانل تو لگ سکی توجہ میں مثال سے دینا کسی بندے نے میٹر کا بل نہیں اتار سکیا بچارا بتی کٹ لیتے جدو مر کے قبر چھٹنا نا اسلے ہر پاسے ہونا کہ خدا بھی اگو کو ماسا کوئی پسلے پگ نے اگے جانے میدان وے ات سائنسدان یہ اے کھوتے واگ ہاتھ مارن گے بابے فرید دا چہرہ انج چمکے گا جی چودویں کا چنڈ پیا چمک توجہ نہیں کی اور کہڑی شہ سی جی ان کے درویشان سو نہیں سی دلطان رہے رات یارانی سالیں وہ عبادت کو جہاں سل ہوے تیری زاہ گئی جوانی ہن نسیم و اتناں دے باہو جینا ملیا پیری جلانی शेर का मतलब भी समझ क्यों फरमाए आख्यारिफ की गल आरिफ ही जाने के अंदर तू गुजारा करना तू इन ही घर समझ बैठा सदके जावा मदीना देताजार तो आखा ने अपने साहब फरमाया फरमाया दुनिया च इंज रहा जे जिमें ہے راہ مسافر پنڈی چنے دن رہ دس دن مسافر ہے راہگیر راہ ٹرتا پیا رات والا اپنا سامان اور زیادہ گٹا لینا ایار جو زیادہ چکا گاخا ہی ہوا گا جی دس دن پنڈی رہے ان کے کوٹھی اوتے خریدنی نہ دسان دنوں واسطے انہیں پلنگ خرید کر لیا انہیں آخنا یار دس دن ہی اک چمکنے چ لگی جان گے اللہ دیا بندے گا لگنا جہان یہ ہوں راہ گیر بنے چند دن کا اتے مسافر بنیا تا وے جو میں آئی تھیوں لاہوری چون کوئی سفر ملتان دا پیا کر دائی کوئی پندی دا پیا کر دائی ایویں ایک چوپ شہر دا چوپ شہر دا سفر بھی جاری چوپ شہروں میں جنا ہر شہر دینا قبرستان مسئلہ ایمان نردسو او شہر ہے تو کوئی نہ نا... بولو تے صحیح خدا دیا بندیا ان جنا اے سفر پیا جان دائی جے رکھے گا فضول تے آیاشی دی دنیا پھر سواری جو گئی رہ گیا جگہ مرے گا اگان جان جو جوگا نہیں ہونا پھر فرشتے دیکھ آ عذاب لے جان گے پھر پچھتاوے گا رب نو آکھے گا یا مولا مہربانی فرما میری تکھی ہوں کھیلی ہے मैं किधरे वापस गल दे मैं उद तो बगैर छत भी नहीं गुजारागा अला फरमावेगा मेरे बंदे दसते भी आए सनी जे तू मेरे बंद इतमाद कर लो अज मेरे ए सवाल करने की लड़ नहीं सी अल्ला फरमावेगा मेरा कानून नहीं बदलगा मेरे बंदी गल मैं रब की गल हूँ سڑکے جاوا مالا علی فرما نے راک یہ فرما جبی پاک سرکار کو فیل حاصل جڑا دنیا دے نفع نقصان نبی کی نگاہ ویخنا دے سنیا فرما نے اونیا منام تمتا مح فرمایا لوگی سوتے پہننے جدو مرن گے پھر جاگن گے توجہ نہیں کیتی سلطان فرما آر فی گلی آ مزید سمجھا موت دو قسمیں کنیا ایک موت اختیاری ایک موت استاری کیا مطلب ایک مجبوری دی ایک اپنے اختیار والی مجبوری دی ہر کسے نو آ مجبوری دی موت کیڑی ہے اسرائیل آیا تاوی راضی ہواراض ہونے ساتھ کی خیال ہے یہ تراری بھی آخر مجبوری والی بھی آخر جبری بھی آخر سمجھ آگئی دوسری موت ہوئے جیڑی اپنے اختیار آئے وہ کہڑی اپنے اندر دے نفس دیا خیشان مار لینا اے موت بابا فرید ورگے آپ دے لو دتا ہجوری ورگے دے اللہ بندے سمجھ لے ہر اگلے جہان دی گل یا جی اسرائیل कद के लै जाई तो फेर बंदा जा वेख दई जड़ी शायद तू मैं मर के जा वेखने आप मर के जागने हैं दाता हजेरी जैसा दुनिया की जाग पा वे इथों ही वेख लवजो नहीं की थी ہے سک ج سب گلے سمیٹا گل اگان پھیلتی فیلتی پھیل جائے گی تو پاوے ساری راتم لگا رہا یہ موضوع ہی نہیں مکڑ میں میرے خیال سمیٹ کے کٹھا کر کے لایا توجہ ہے نا رکھو نہ سبحان اللہ غور فرما اللہ دیا بندے ایک فضول دنیا امام گزالی نے دسی اجی آ مگر پی گئے سان کوئی قبردار سامان سارے کول کوئی نہیں کوئی حشر نہیں کوئی رب کا پتا نہیں نہ تیرے نہرے مولویا نہ تیرے, مول تیرے پیڑا میرے نال بٹھا دے میں دین دے جز پوچھا پتہ کوئی نہیں ڈارو بن کے بیٹھے رہے خبر سمجھ نہیں. حضور دے, دین دے دے نہیں حضور دے دین دے دے اجزا پتہ نہیں حضور دے دین کی حقیقت دے پتہ نہیں انہیں کی اگے جا کے رب اگے منہ و کھا رب دے بندے آ آج اص فضول دنیا دے پچھے پائے گئے ضرورت والی دے پے جی حضور فرکار دام سواری سواری رکھتے منزل نمبر آل اپن جواری ہار فرما اللہ سونے نے اس دنیا دی سواری دنیا دی ضرورت ن سانو حکم فرمایا ضرورت تک رکھے جی ضرورت تک راستے اللہ سونے نے اسکول بناس لین لے زندگی کیں گزارنی جی کوئی فساد کر لگے اللہ نے سزا اتار دیتی خبردار کوئی کسی کا حق نہ مارے وہ زندگی سچ گزارن کی خاطر ایسا محتاج کنہ دے جدو دنیا یاد رکھ لے واسطے مدینے میں تاج دار عربی منٹال غریب نواز تل نے نے تیس پارے کلام اتارے آئی جسے لین دین کم کردا کھے دینی تاکہ حدوں کوئی نہ مدے پٹا کشتی نہ کوئی جے توڑ لگے تے دے ہاتھ جا توڑ چنگے نا مراد پوری کشتی جو گر کوے ہاتھ نہ ٹوٹتا टा चा कर इस वास्तव फरमाया चोर चोरी करे ताकि पिछली बिरादरी पता लग जाए कि बोलियो टोंड बनना माता ने किसे हाथ कंध टप्पण की कोशिश करो پھر برقت سے میرے آقا نے فرمایا اپنے یار مکے تو چلے گا بندہ ملک شام تک جائے گا اللہ تو سو کسے دا خطرہ کرے گا نہیں توجہ رکھ دا ڈور ہے کوئی نا ہوں سن معلوم ہویا آخرت سمجھن واسطے بھی دے کنتاج بولتے سی رب نو سمجھن واسطے بھی کنہ دے محتاج دنیا دے نفع نقصان نو سمجھن واسطے بھی کنہ دے محتاج تے آپس کٹھے واسطے بھی دے محتاج واستے جدو نبی پاک گئے صحابہ کرام نے ہر جلالا بادل پڑا میرے سدیق نو بادشاہ پہلو بڑا جانے آسان کٹے جو رہن ہیں کافر بھی ہیں منافق بھی ہیں ایسا بھی ہیں کوئی تگڑے ایمان والے کوئی کمزور والے کوئی ایسا مزاج رکھ دے جڑا دوسرے تکلیف دا ہوں لہرا ایسا بندہ چل لو جیچے سارے لگ جاؤ جا فساد دی کرے کوشش فٹا تروڑ دی سوچے کی کرو اے مقصد سی حضور سرکار دے صحابہ نے اپنا دی قران دے نبی دی شریعت دے مطابق دنیا دے نظام نا بادشاہ پہلو چنے آئے جنازہ رسول اللہ کا بعد کی مطلب جنازے دی نماز مراد نہیں جیسے اصا پڑھنے وہ تو ہزور سرکار دروت پڑھتے سن مراد کفن دفن, دفن وہ مسلے کی تے کی نو کیوں تاکہ پچھے جڑے حضور سرکار گزر گئے جی آکا سارا تو اتنے سن کہ ہر ایک دے اونا دا حکم چلدا سی ہوں یہو جا بندہ چنو جا آکا بنے خلیفہ میں اپنا حکم نہیں چلاواں گا میں تو رسول لانا چلا لگا oh, حضور دا حکم چلاو پھر دے حکم دے رویے پا بندو ہوئے سارے چوکی اکڑوالو سارے تو فدل دی نا لا تو فدل شان والا جنا بندہ نہ چنیاں پھر ترتیب ہو گئی پھر فاروق آدم بن گئے پھر اسمان بن گئے پھر علی بن گئے پھر حسن بن گئے پھر لالیا سرکار بن گئے رکھ لے خدا دیا بندیا اللہ وحدہ علا شریق مولا اس انسان ہر شہ کا تحفظ دے کے آخرت دی فکر رکھن دی خاطر جڑا نظام دتا وے، نز... او بھی ضروری ہے اس نظام دلاو حکمران بھی دیوان سمجھو اسے حکمران وی ضروری, <شاعت> <تصفح> <تصفح> ضروری ہے جیڑی شاید چلاونی ہے وہ ہے قرآن پھر جا چلا وہ قرآن کے میزار والا کی خیال ہوں ایک بندہ کھوتا تو باؤں پجاروں تے بٹھا چلا لے گا پجارو مانتو والے چکے ریل دے بٹھا دے چلا لے گا تے ریل آے نو چکے جہاز سے بٹھا دے چلا رہے گا اسے واسطے جدو یزید آیا ہے نا تو امام حسین سمجھ گیا اس کھوتے نوتیا کا ہی پتا ہے اے رب دے قرآن دلائے آپ اس واسطے امام حسین نے فرمایا میں تو تیری تات نہیں کرتا میں تین مانو میں انہوں ہی مانو جہلا کے پورے قرآن دے اترا خیر میں ان کرنا جنوب حسین آخ لیری گل تو نہیں آپ ہر کسی منی بیٹھے کیونکہ وہ حسین سی آپ حسین نہیں ہے فرق ہے نا جی؟ وہ کون سن ہاں آپ کون ہے حسین تے ہر کنجر منی بیٹھے پر انہیں ویخ کے کسی یہو نو من بیٹھا جنہوں من بعد خود ہی مصیبت پیا کھڑا راکو نا سبحان اللہ خدا دے بندے ہو غور نال سمجھ لے ہن نظام اللہ دی عبادت اور معرفت والا دین دا نظام او چلنا ساری اس دنیا دا نظام اسلام دے مطابق کو اے نظام چلتا چلاو اسلام دے مطابق ہوگا تو فیر اگان جا کے تے بندہ مطمئن ہو کے اپنی آخرت دی کمائی تے دو آ جہاں جہان دی کامیابی حاصل کر جبیا دن کا مقصد جنا خالی نماز پڑھائیں روزہ رکھائیں حج کرائیں نبی بھی جائیں اور ہم بھی جائیں پچھوں جیویں مرضی پی بلجو جاڑیے جیویں مرضی کھوتیا وسی سان کسے قرآن دی سیاست دی لوڑ نہیں خدا دی کسم کر کے آنا او ملا ہو سمجھی تیر سمجھیو تیرا کانتے لے وہ پیڑ ہوو سمجھی تیرا کانتے لے وہ لاکھوں کا اجتماع کرتا ہو سمجھنا تیرا قاتل ہے وہ حاکم ہو سمجھنا انسانیت کا قاتل ہے انسانیت کا وہی دوست ہوگا جو اللہ کے نبیوں کے طریقے کے مطابق اس دنیا کو چلاتا ہو کیونکہ نبیوں نے خدا سے لیا خدا سب کا دوست ہے اللہ یعنی عدل والی دوستی عدل تو انصاف والی دوستی اللہ اللہ کسے دے اللہ ایک ذرہ برابر ظلم زیادتی کر سکتا اتے ممکن ہی نہیں جدو ممکن نہیں تو ہوں سمجھ سادہ جیڑا بندہ نبیا دی اتباع چڈے پاوے او عوام چے بے حکام ہولی ہے کوئی جن امبیا کی تابے داری طریقہ چھڈیا سمجھ ل دے تے سلت مسلط ہو گئی یہ دنیا بھی اپنی اجاڑ لگا آخرت بھی اپنی اجاڑ لگا کیونکہ کامل نفع نقصان ہر شاید آئی تکڑی تولتے اللہ سمجھد یا وہ سمجھتا ہے جنہوں اللہ سمجھا تو وہ ہے نبی خدا دے پیغمبر خدا دے رسول خدا دے نہ سمجھا اسی واسطے آقا نے فرمایا جو سگارو من خالف امری و منتشہ آقا نے فرمایا زلط و رسوائی مسلط کر دی جاتی ہے اس بندے پر جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے کیا کرتا ہے ہوں تیرے سامنے جی آپ دور نو कमली तरीके छड़िया ना सोने की तालीम रही ना का कानून रखे अपने को तहजीब तमदन घर च रखे ना कारोबार के तरीके उन्होंने शराबे मुताबिक रखे फिर हर बंद का हाल वेख ले जे कोई गड्डी वाले घरों बहर निकल जाए اپنے ڈرائیور آلے لائسنس چیک کری کر گڈیا کرو سفر ہر گاڑی کے ساتھ مین بیٹھا ہوا ہے بیٹھا بیٹھا, بیٹھا؟ <laughs> <پادلے> میں پوچھتا ہوں اگر یہ زمانہ دن ب دن ترقی کو جا رہا ہے تو تجھے اتنا پریشان حال کیوں ہے کیا تم پریشانی کو ترقی کرتے او سکولی دنگل تمہیں اتنا نہیں پتا کہ دنیا میں خالی کمانا نہیں ہوتا دنیا میں انسانوں کی طرح رہنا بھی ہوتا ہے سکول میں دنیا کمانا تو سکھایا جاتا ہے لیکن دنیا میں انسانوں کی طرح رہنا نہیں سکھایا جاتا کیونکہ وہ تو انگریزوں سے نہیں مل سکتا انسانوں کی طرح رہنا ملتا ہے تو مدینے دے تاج دور کے دروازے تو ملتا اللہ, مار اللہ! اللہ دے قرآن تو ہے او جڑے آپ کھوتیا وگوں رہا ہا ہا سدکے جاواں یورپ میں ہر ہر چوالیس منٹ کے بعد ہر چھیالیس منٹ کے بعد یورپ میں عورت کے ساتھ جنری زنا ہوتا ہے پھر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے چودہ سو عورت روزانہ ایک امریکہ میں قتل ہوتی ہے جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو منہ میں سیٹی ہوتی ہے سیٹی کیوں جی اتوں کتا ادھروں پوے ادھر پوے تو پھر اصل سیٹی بجا کے پولیس نو بلا لیے کیسی ترقی ہے تو ساتے ہو گئے اتنا آپ پہلو چڑھا لیے <تصفح> جب چڑھائی نہ نفس دکھا ہے سالی <تصفح> ہن سان ہر ایب مولوی چستا مولویا کا بےڑا گرک جائے یہ تو پٹا ہی یعنی جنی میں oh, سولہ سال ہو گئے اس قوم کی کھوتی بورت لی تس نہیں پندرہ سال ہو گئے لاہور در پھر چھ سات سال ہو گئے اس پنڈی سٹاپ کے وہ دنیا دارو وہ پرو یہ جو ہر کسے نوں للکاردا رہندا ہے تے جے جھوٹ ہے تے غلط گل کردا ہے او مڈلات تے پیرو کوئی گاؤں تے ہو جا کوئی اد دے نال گل تے پر دنیا وچ کبھی حق والوں کے سامنے کوئی نہ آ سکا ہے نہ سکتا ہے نہ آ سکے گا تو ای خبر ہر سگرٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوتا ہے خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے لکھا ہو سگریٹ کنے چھٹاکا خون بدد سڑد اپنی اقل شریف کا اتوں ہی چاہتا کہ اپنے خون کا دشمن بنیا بیٹھا ہے ہالے تیری اقل کا میں کی تو فزن کر تقری مک گئی ہے اور سب سے زیادہ سگریٹ کہاں پیتی جاتی ہے یورپ میں اچھا یہ شراب کی کرتا ہے اقل کھو لر جڑے آتے جی نہیں جی نہیں, وہ جو آدھی ہو جاتا ہے اس کو نشا نہیں چڑھتا یا بکواس ہیں جنہ مرضی بندہ آدھی ہوے نا پانی دی تھاں تے شراب پیتا ہوگی وہ چٹ جی ہلکا کتا ہوں نا وہ لہر اور کس چنگا پلا سیدھا لگا جائے گا ایک دم پھر لہر غالب ہوگی پھر آئے گا پھر کدی دے پیچھے نس پائے گا کدی دے پیچھے نس پائے گا خدا دی قسم کر کے شرابی بندے کی یہ ہوئی کام ہو تو پینے دے انداز ہوتے ہیں مراد پھر کوٹ کوٹ پینا ادھر ایم اندر جان کے سوتن اتر جانی میں اگلے دن گیا ادھر ہلے منےساں جتے حلیب تلا دھ بنتا جس شہر اتے اے دھد والے جس کارخانے والے کو برف لیندے لے لاؤ میرا بےلو جی میرے تکری اتے کرا رہا اس مندر سے آؤ کیا کہ اے یہ مالک جہا ہے وہ شرابی تنہا چشتی میں ترکی دسا یہ کی کر کرتے ہیں نام مراد کے شراب پیتی سوتن اتر گئی ننگے ہو کے وی نچے جناب نچے تے پھر ایک دجے دیا جے اے لی گر جی گل تے کوئی پتہ نہیں لگنا کہ اس لیے یہاں بینڈ پھر جائے پھر تیدی بین دی ایک کر دین اکل جیسی قیمتی ہے ہے تے خرٹ کی ساڑ دیے ہوں ایمان دسو یورپ سے سڈے ترقی والے بیلی یہاں دو چیزوں سب تو زیادہ پیار کرنے اویلیبل بیٹھا بٹھا پجاروں سے وہ آد میری تے تا سٹے گی انہیں چیر نہیں پھرنا جنہ چر گولڈ لیف نہ ہونے پھر جناب ایتھے رکھنا گول بڑے حساب سے رکھنا وہ ارش خدا میرے انگلیاں وہ نہ مراد نہیں اگ فرنا میری کینسر چکی پھرنا پیفیاں آکڑے اگ پھر جی ارش خدا انگل چلی پھر کھلوے گا نہیں ادھر شراب جہاں دی اپنی اقل ایو حلیب دودھ میں اتے گیا تو میں دسیا میں لیکن کڈیا میں کیا تھا تے, تے بندہ روئی نالے پانی پی لے پر یہ کی, کی وجے لائف <laughs> بوئے ساب پا نسخہ ہے کی لائف بوئے ساب نمبر ایک کاشتک نمبر دو کھاداں چار کھاد نمبر نو سات چیز گن کے سنائی انہیں جرمنی والا اتنے آیا چھ مہینے رہ کے گیا بنا گیا چشتی اسا حیران ہونے ہاں بھی شہری لوگ جڑے یہ کیوں نہ اٹیک مرن ان دسو سابن لائف بو اعلان یہ بندہ کھا لو تنا ہو کے بیٹھا چلو چوکھا نہ کھان آپ دیسے کٹھے کرتا نہیں نفا کہڑی چیز اچھے نقصان کہڑی شہر اچھے دشمن کون ہے سجن کون ترقی کی انسانیت کی فلاح کیا ہے کامیابی کیا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا دنیا میں انسانوں کی طرح کیسے رہنا ہے خدا کی قسم جیسے جیسے یہ تعلیم تہذیب قانون عام ہوگا دن بدن فساد جرائم قتل و غارت عدم تحفظ جانی نقصان مالی نقصان عزت کی تباہی بڑھتی جائے گی بیماریاں بڑھتی جائیں گی اگر یہ تمام چیزیں ختم ہوگی اسی وقت ہوگی جب اللہ کے نبیوں کے بھیجے جانے کا مقصد پورا ہوگا وہ مقصد یہ ہے کہ کسی کافر کا تابع دار نہ بن زندگی ویسے گزار جیسے نبی گزارتے رہے ان کی تابع داری کر پھر وی صحت آئی شان آئی مقام آئی سکون آئی کرار آ دنیا تین حفاظت تحفظ ملتا ہی ہر بندہ جتھے بیٹھا ہوا پھر انہوں بما کا خطرہ نہیں ہو سکتا جب میں نو خطرہ نہیں ہو سکتا جد میں سن دن میں آخری لے میں جا رہا پاپ پتم شری رستے چ گل ہو گئی میں مینو بندے آخ گی آدھے اے وے یار آج جی فصل نہیں اسان تے سپرے کرنے ہیں نہ مراد کیڑے تے سنڈیاں ود بھی اسان ادھر سپرے تیز رکھنے ادھر سنڈیاں تیز ہو جاتی ہیں جا سرکار یہ کیڑے نہیں مر سکتے آدھے کیوں میں تو تے اندر دا کیڑا نہیں مرنا اللہ دے بندہ ہوں جس اجتماع جس ملانے کے منہ سنے ہمارا شاشن سے کوئی تعلق نہیں مجھے سمجھی تیرا قاتل ہے تو دا قاتل ہے ماں برا سیاست تعلق نہیں پتا نہیں کہ دنیا چن کا انسانا طریقہ سرائے نبی دین ثقافت تو نہیں فکر ہی نہیں تو من کے قاتل دین سمجھی آ ووٹوں کی سیاست سے شیطان کا تعلق ہے لیکن محمد پاک کے قرآن کے نظام کی سیاست سے صدیق کا تعلق فاروق کا تعلق عثمان کا تعلق علی کا تعلق داتا ہجموری کا تعلق خواجہ اجموری کا تعلق مہری علی گاندھی کا تعلق ساری کائنات کے معاملوں کا تعلق تقسیم یہ ہے مقاصد نبوت جو آپ کے سامنے ہیں فقیر نے جانے کی کوشش کی ہے سارے اللہ بزرگ ہی جانتے ہیں جہاں نے, نے کتاب لکھیا وہ فکیر جانتے ہیں جہاں نے, نے سانوں تھوڑی تربیت کی کرو اللہ حضور دے جوڑے جوڑا سدکا بس این میں کل راجا جنگ بولنا ہے راتی میں دو گھنٹے جی کیا انسان جوانی میں اپنے بالوں کو خضاب لگا سکتا ہے کالا نہیں لگا سکتا کیا حاملہ عورت کے ساتھ اس کا خامد پانچ ماہ کے بعد ہم بستری کر سکتا ہے جب تک کہ بچے کو نقصان نہ ہو کر سکتا ہے کیا اہل حدیث امام کے پیچھے اہل سنت کی نماز ہو جاتی ہے جڑا ہے پوچھتا پھردا ہے نہ حالے جڑا پوچھتا پھردا ہے انہوں چوئے مار گولی دے تو انہوں نے آگنا سامچ نگر نہ مراد تینوں ہر شہد پتا ہے باقی اتنا نہیں پتا تیری نماز کہ پیچھے ہوتی ہے جی ہال تک اس قوم نہیں پتا لگ سکیا مولویا کورو پٹ چلے پھر وہ مسئلہ پوچھی کڑا نماز پیچھے ہونے کے لیے پہلے عقیدے کا اتفاق چاہیے وہ ہی نہیں پیا او دا منہ ایے تیرا منہ تو نماز میرے بڑے گا تاہر القادری کے مدرسے میں جو دربار بنا ہوا ہے سید طاہر الدین قادری کیا اللہ کے ولی گزرے ہیں چاند لوگ سمجھتے ہیں کہ طاہر القادری کے والد ہیں مینو اسلے پتا نہیں نہ میں انہوں نے دربار دفن کیا نہ میں سا سیا مسئلہ سید طاہر تاہر الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ سرکار دا تو آپ روس پاک دی اولاد نے سید نے اصا انہ در, در, در, در کتوں بھی سلام کرنا رہا مسئلہ ولایت دا کا ولایت جیڑی ہے وہ دلچ ہوں او رب ہی جاند ہے کیڑا ولی ہے او خاندان نہیں کئی سید چکھا چھ کھانتے تے بابا عنایت قادری جیسا ار ولی بنتا جی او ولی ہیں اللہ دے اولی مان نہیں، تے تے سید تے ضرور منسا تازیم ساروں ود کرانگے کیونکہ حضور دے خاندان کی دے عزت ہر مومن مسلمان درمی فر یہ ہماری نے ہم؟ میرے مولا میری جان سونے آ. کوئی سہارا